اذا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے ما وما اے مکے کے باشندو یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں وما ينطق عن اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے اللہ یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے اللہ شدید القوى انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے چناچے۔ وہ سامنے آ گیا وہ ابل افقل جبکہ وہ بلند افق پر تھا تم ادن پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا کیا او ادنا یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک اوہ الا اوہ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وہی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی مَا كذب الفؤاد مَا جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی ما کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں اخرى اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے عند صدرت اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدر تل منتہ ہے اسی کے پاس جنت الم ہے۔ اذ ما اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں ما زاغ البصر وما پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی. لقد من آیات ربه الكبرى سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا بھلا کیا تم نے لات اور عزا کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے وَمَنَاتَ اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں انك اذا قسمه پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی ان هي الا اسماء سميتموها سميتموها انتم و اباؤكم سلطنت مر ابی مل ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے ما کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے فللہ نہیں کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں ہے لا من بعد ان يأذن لمن يشاء اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے انسمی تل ا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں ملو منت من الحق کی شع حالان حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں دنیا <الدُّنْيَا> لہذا اے پیغمبر تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون رہ پا گیا ہے احسن بلحسن اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا علمکمنز تم اجن تفتونی ام محت خم فل تخو سکھم ہو عالم بھی منی تکو ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گنا اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے لہذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے سور اول پیغمبر بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ مو موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو ام لم ينبع بما فی صحف موسیٰ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَّاهَ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جو مکمل وفادار رہے اللہ تزر وازرت اخرى یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا ہوں اور یہ کہ اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی تم جزا اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا انم اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے ابا اب کیا اور یہ کہ وہی ہے جو ہساتا اور رولاتا ہے وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی وہ ان کا اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے ہیں تو وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے وہ انخر اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے ان اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا اور دولت کو محفوظ کراتا ہے اور یہ کہ وہی ہے جو شیورا ستارے کا پروردگار ہے انل کا عاد اول اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم آد کو ہلاک کیا وہ سمود سم اور سمود کو بھی اور کسی کو باقی نہ چھوڑا ہوں اپو اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے اور جو بستیاں آندھی گری تھیں ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھام کر ہی رہی لہذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا من النذر یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں ازفت جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریبا پہنچی ہے لئی من دون کا کاشفہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے افمن حد الحدی تو کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو وَتَضْحَكُونَ والا تب اور اس کا مزاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو وَأَنتُم سامدون جبکہ تم سَامِدُونَ دوں جب کہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو بس جو دوں لب اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو